ماں کی گود میں صحیح عیسیٰ بول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں ابھی کتاب نازل نہیں ہوگی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میری ماں پر تو مت مت لگاؤ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے کتاب دے کر بھیجا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں واقعی کتاب کتاب کی شکل میں آئی वाएगर... لیکن جو کتاب میرے اور آپ کے آگا والا پر نازل ہوئی وہ اس طرح کتاب بن کر نہیں آئی وہ نبی کی زلف سیاہ بن کرائے اور نبی کا رخے و تحا بن کے آئی اور نبی کا لبے یوہا بن کے آئی اور نبی کی نگاہ بازار بن کر ایک لمحے کے لیے میں آپ کو اس منشور کی طرفی جاتا ہوں جس کے لیے علی آج اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کبا شریف کے اندر سے بنوا رہے ہیں اور آج جس نور سے ہم محروم ہیں مسجد تو بنا دی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پا ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا محراب سے اور مین سے لے کر حجرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنت کا سما جنت کی منزلیں اور جنت کا حسن ماننے والوں کا انتظار کرتا رہتا وہاں سجدوں کی کمی تو نہیں لیکن ایسے سجدوں کی چاہت اس جنت کو بھی رہتی ہے جو اس جنت میں نہیں اس جنت والے کے قدموں میں آ کر بکھر جانا چاہتے ہیں جس کا اظہار آج مورا بھی کرما رہے ہیں علی کی تربیت کا حسن دیکھیے اور تربیت دینے والے نبی کی تربیت کا حسن دیکھیے تربیت کا کام دیکھیے جس قرآن کو پڑھنے کے لیے جس قرآن کی سماعت کے لیے ہم تیس دن متوطر سینتیس نکات پڑھتے ہیں لیکن اس تربیت کو اپنے اندر جگہ دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے حالانکہ اس تربیت کا حسن خود پر پروٹیگار نے اپنے محبوب کو ادا فرمایا اور رحمان المن قرآن انسان اللہ بہتر بیان اور اس کی جو تفصیل میں نے سمجھی ہے رحمان نے تعلیم دی قرآن کی اس کی جو تفصیل میں نے سمجھی ہے وہ صحابہ کرام ردوار اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بیان ہے جس میں صحابہ کرام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا یہ کردینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمر کے لال کو قرآن کہنا یہ صحابہ کا قول ہے اور صحابہ کون ہے صحابی صحبت سے ہے اور صحبت اگرچہ پاس بیٹھنے کو سیکھنے کو سمجھنے کو حاصل کرنے کو اور فیض لینے کو کہتے ہیں لیکن یہاں صحابیت کا یہ معیار میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایک لمے کے لیے بھی کیفیت ایمان کے ساتھ نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی صحابی بن جاتا ہے اور بعد میں آنے والے چائے کتنے ہی بڑے علم والے کیوں نہ ہوں کتنے بڑے فضل والے کیوں نہ ہوں بڑے بڑے صاحبان تخرا کیوں نہ ہوں نبی کے ایک لمحے کے دیگر کے جو حامل ہیں ان کی جوتی کی دروپ کو بھی نہیں پہنچا ذاتی اور وہ جو سبر شروع ہوا تھا نا کابے شریف کے اندر سے اس پر علی نے پہرا دیا اس پہرے کا حسن دیکھیے سات سال یا آٹھ سال کیا ہوتی ہے جب منیلے کے تاجدار نے مکے والوں کو یہ فرمایا اللہ م. م. کوئی ہے میرا ساتھ م. م. تو زہر علی تو شاہ زور تھے مگر تاریخ بتا کہ اس وقت ایک کمزور جسم رکھنے والا علی اور درخلای ٹانگوں پر کھڑے ہونے والا علی بڑی جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے اے بلینے کے تائداد علی تو کیا ہے علی کے خون کا ایک ایک قطرہ تیرے مشن پر قربان اور پھر ہم نے دیکھا واقعہ علی کا خون نبی کے مشن کی یوں کام آیا کہ کربلا بھی سجا تو علی کے خون سے سجا دین بھی بچا تو علی کے خون سے بچا اور یہ سفر رکا نہیں ہزاد مقدس سے شروع ہونے والا یہ سفر بغداد اجمیر لاہور شورکوٹ اور کائنات کے کونے کونے میں پہنچا اور آج بھی علی کی اولاد دھیرے مصطفیٰ کی بے کناریوں کو لیے در در پہ سر جھکاتی نظر آتی ہے داغڑ پھر بساتی نظر آتی ہے اور آج یہ جو گلشن سجا ہوا ہے یہ علی کے خون کا ہی تو حسن ہے یہ علی کے خون کا ہی تو نور ہے یہ علی کے خون کا ہی تو سنور ہے یہ مجھے اور آپ کو منزلوں کا تعین دے رہا ہے اور آج مہراب ممبر سے میرا مومبر سے اٹھنے والی ہر آواز میں علی کا پیار ہی تو ہمیں دین کی نسبتوں کا حسن دیتا نظر آتا اور آج کی اس رات کو میں اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھتے ہوئے بہت اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا صحت کو تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن بیماری کسی کو اچھی نہیں لگتی خوشخبریاں تو ہر کوئی چاہتا ہے لیکن بدگمانیاں کسی کو اچھی نہیں لگتی ان کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیماریوں میں بھی شفا ہوتی ہے اور آج میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج علی کی اس مجلس میں بظاہر میرا نام شامل نہ تھا لیکن وہ ازل کا جو جواہدہ ہوا ہوا تھا میرے آقا کے ساتھ علی کا اسی کا حسن ہے اور آج جو حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور اس کے ذہلی اداروں میں وہ جو خوشبول شہر علم نبی کی دروازے علم علی سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہے آج یہ نوجوان جو قرآن سنا رہے تھے اب دعا کریں ان کی جوانیاں پاکیزہ رہے کبھی آپ نے تصور میں بھی سوچا تھا میں تو اسے آگے دیکھ رہا ہوں اس امبرس لے ہو اس روڈ،, موزے روڈ،, روڈ اس کا کوئی بچہ بھی حافظِ قرآن ہونے سے کیوں رہ جائے کہ اس علی کے خون کا نور یہاں جباگر ہے آل اللہ اللہ جو علی قرآن کے ساتھ اس طرح رجا بسا ہے کہ ایک پاؤں ایک رقاب میں ڈالتا ہے اور دوسری رقاب میں پاؤں جانے تک قرآن ختم ہو جاتا ہے آل اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آل اللہ یہ خواہش ہے کہ اس علاقے کی ہر گلی میں ہر گھر میں قرآن کا نور اس طرح پہنچے کہ ہر سخت میں حافظ نظر آئے قاری نظر آئے علم نظر آئے اور شعور علم نظر آئے اور میں اپنی گفتگو کو پروٹگار کے اس پرمان پر ختم کر رہا ہوں کہ میرا رب فرماتا ہے آفال یتدبرون تا تب بر القرآن آفال یا تا تک بر القرآن حالانکہ نماز کا حکم سینکڑوں مرتبہ دیا کہیں بھی نہیں کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی پڑھنے پر جنت حل و خوشخبریاں عزتیں وکار رسک میں برکت مال میں برکت ना پڑھنے نا پر ناراضگی بھی ظاہر فرمائی لیکن کہیں یہ نہیں کہا کیوں نہیں پڑھی روزہ رکھنے پر تخوا کا روح دیا جائے گا کیونکہ روزہ تو ہے اسی لیے کہ لال رقوم تک تخوبہ وہ تخیح اگر نہیں بنو گے تو حدل الناس کا جو معیار ہے وہ برقرار نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ ہدایت تو ملے گی اسے ناز میں سے مخلوق میں سے اسے جو حد متقین کے زمرے میں آ جائے گا <تصفح> یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا مسجد کیوں نہیں بنائی عبادت کیوں نہیں کی مسلح کیوں نہیں خریدا میں ضرور سوال کروں گا کہ آج علی کی ولادت کی ان گھڑیوں میں آپ نے علی کے یوم پر آ کر علی کے نور میں سجی اس عظیم مسجد کے اس حال میں جو ہماری معاشرت کا اور ہماری قومی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے ہماری خاتون خاتون خانہ بنا کر جیسے ہم نے ہانڈی میں اور ہانڈی کی دنیا میں پالند کر دیا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں علی سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سیدہ فاطمت الزہر سلام اللہ علیہ سے لے کر سید آیشت الصدیقر علی اللہ تعالی کہاں علم نہیں ہے تو اگر آپ کے اس مرکز میں یہ محنت کر دی ہے یہ شعور اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ قبول کر کے اس قوم کی بیٹیوں کو اس سے پہلے کہ ان پر کسی ہندو کی نظر پڑ جائے کسی عیسائی کی نظر پڑ جائے اس لیے کہ جس کالج میں جس یونیورسٹی میں یہ بیٹیاں جاتی ہیں وہاں کو اسلام کا ماحول تو نہیں ہے اگر ان بیٹیوں کو وہاں بننے سے پہلے اس کے رسول کا شعور دینے کے لیے اس مسجد کے کچھ حصے عورتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور ان حصوں میں اگر کچھ مسلح ڈالے جانے والے ہیں تو ہر ہاں کوئی تو اپنے والدین کے سارے شراب کے لیے مسلح خریدتا ہے آج یقیناً میں سمجھتا ہوں یوم علی کی ان عظمتوں کے موقع پر ہم اس بات کی طرف اپنا آغاز کریں گے ہر میں کعبہ سے لے کر مسجد کی شہادت تک جو راستہ علی نے طے کیا ہے آج مولا علی حقدار ہے کہ اس کے نام کے مسلح اس حصے میں ڈال دیے جائیں اور آپ خرید کر اپنے والدین کرے لیکن نام علی کے کریں اور علی کو بھی پتا چلے کہ میرے ماننے والے چودہ سو سال بعد بھی مجھ سے صرف نعرے لگا کر نہیں بلکہ امن محبت کا اعلان کر کے اپنی محبتوں کو میرے نام کر رہے ہیں ح آج جمعے سے لے کر اس وقت تک جو سفر ہم نے طے کیا ہے اس سفر کا کچھ حسن آج کی رات ہم آگے بڑھائیں گے لیکن میں گفتگو ختم کر لوں آپ اللہ یا تدبروں اور اس حصے مسجد کا اور یہ حصہ جس میں آپ بیٹھے ہیں اور پھر وہ حصہ جہاں علم کے بوتی لٹائے جا رہے ہیں ان سب کا آپ سے تقاضا ہے آپ اللہ یا تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اترتے قرآن کی ڈیپ میں کیوں نہیں جاتے تم مارے مارے پھر رہے ہو وائی یو آر مانڈرنگ ان دا ڈائلکس آف انفیڈیلٹی اینڈ وائی یو آر بریکنگ یوز سیلف وائی ڈانٹ یو کم ان ڈیپتھ آف قرآن Why don't you link yourself with Qur'an? Why don't you partner on Qur'an? Why don't you focus on Qur'an? This is the question of your law. And if fortunately and luckily every Muslim is not offering you this knowledge and Hazrat Sultana Bahu mask is offering you this knowledge why not you are accepting it? This is a question. I'm not doing it. I'm doing it. اور اس سوال کو مکمل کرنے کے لیے آپ دعا کریں گے آج کی رات کو گواہ بنا کر ہم یہ دعا کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کے اس مرکز کا فیضان پوری قائلات میں پہنچ چکا ہے کینیڈا تک آپ کے حافظ جا رہے ہیں امریکہ تک جا رہے ہیں یورپ میں جا رہے ہیں پاکستان میں سینکڑوں ادارے آپ کے اس مرکز کی وجہ سے بن چکے ہیں میرپور کی دھرتی پر سینکڑوں یتیم اور غریب بچیاں آپ کے سپانسر پر اس کے رسول کی منزل طے کر چکی اب انہیں سے کچھ بچیاں اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کی فائنل کلاسز میں ہے اور وہاں بھی انہوں نے ٹاپ کیا ہے کترا قطرہ ملتا ہے تو دریا بھرتا ہے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ بیٹیاں لیکن جب میں جاتا ہوں پاکستان تو اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں لیکن اس گھر میں ضرور جاتا ہوں کہ ایک نظر ان بیٹیاں کو دیکھ لو پڑھنے پڑھانے کے دوران شاید کچھ لوگ مسجدوں مدرسہ خانقاہ سے پیار کرتے ہیں لیکن ان بچیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ گھر بھی چلی گئی ہیں تو ان کے دل روتے ہیں اس محبت میں کاش ہماری زندگی کا سبر رک جائے اور پھر ہم دوبارہ میرپور کے اس عظیم مرکز کے رسول میں جائیں اور وہاں سے اور زیادہ فیضان حاصل کریں تو آپ کا یہ فیضان پوری خیالات میں پہنچ چکا ہے آپ کا یہ قطرہ خطرہ دریا بن چکا ہے اور ان یہ خوشبو میں آپ کو دے رہا ہوں اس ملک کے اندر پہلی اسلامی یونیورسٹی بچیوں کی انشاءاللہ حضرت سلطان باہر آپ کو تحفے میں دے رہا ہے <تصفح> بہت جل وہ توحفہ آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر ہاسٹل کا مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اس قوم کی بچیوں کو اب کسی سکھ اور کسی ہندو اور کسی عیسائی کی نظر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ جو رپورٹیں موجود ہیں ہر سال دو تین چار ہزار بچیاں بچے اسلام چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے لیے چھوڑنا چھوڑنا یا نہ چھوڑنا ایک ہی برابر ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم یہ شعور اپنی ان پہوں کو دیں اگر آپ لوگ نے یہاں رہنا ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن ب حالات کہاں جا رہے ہیں کس جگہ پہ جا رہے ہیں آج لندن کی سینٹرل ماسک ہنزلو کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ مسلمان کا چہرہ مسلمان کا نام مسلمان کی نماز مسلمان کی مسجد یہ ہمارے لیے ایک ہے یہ ہمارے لیے چیلنج ہے لیکن انشاءاللہ ہم ان شدت پسندوں کے نام نہاد اسلام کی بجائے اور یہ اللہ کا وہ پیغام محبت ان لڑکوں کے سامنے رکھیں گے جس نے نبے لاکھ ہندوؤں کی تقریر کو بدل اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے